برحمن ورحم الحمد اللہ علیہ وحم اللہ محمد مکتب حضرت سکین معصوم میں موجود تمام خارہ نگرامی و باقی تمام سامعین کو شرمت سن ایک بار پھر سلام اراز کرتے ہیں اللہ آپ صاحب کو سلامت رکھیں پھر سلسلہ درس نمبر بیالیس اور صفحہ نمبر اکسٹھ اور آخری پیراگراف آپ حضرت مبارکانہ پہ تک پہنچا رہا ہوں اس میں کل جو ہے نماز کے اندر حصہ بول چک ہونے کے صورت میں کیسے اس کو دوبارہ جبران کیا جاتا ہے اس کو ہاں جی یہ آپ کو بتا دیں اگر کمی ہو جائے تو سرد ایسا اس میں پورا کر کے سرد حصہ کرنا ہے لیکن اگر زیادہ ہو جائے کوئی رکعت یا کوئی سورہ کوئی دعا تو پھر ہاں کوئی وغیرہ کوئی بھی رکن اضافہ ہو جائے تو سر میں پھر دوبارہ پلانے کی تو کوئی چیز نہیں صرف بعد میں سرد حصہ کرنا ہے اس سجدہ سو دو سجدہ ہیں ہاں جی اور یہ بھی آپ کو بتائیے سلام پھیرنے سے پہلے آخری تشہد پڑھ کے درود پر پہنچنے کے بعد یا سلام آخری علامہ فلّن میں پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اللہ عبر کر کے دو سجدہ کریں پھر سلام پھیریں پھر دوبارہ تشدد پڑھنا نہیں پڑے گا یہ ترقی بھی صحیح ہے شاسین فرمائیے واجبات میں فرض نمازوں میں اس طرح کریں تو زیادہ بہتر ہے یا سلام پھیرنے کے بعد جو ہے آپ تو آخری سلام پھیرنے پھر کوئی دعا شاہ پڑھے بغیر جو سلام پھیلا پھر پھر تحس نیت کریں پھر اللہ ابر پڑھ کے سمجھو تقویز حرام پڑھا ہاں جی العبار پڑھیں گے پھر دو سجدہ کریں گے بھائی میں چھوٹی دوا پڑھنے میں سننا تھے پھر واجب تشہد بھی پڑھیں گے واجب تشوی کلمہ میں شہادتیں پہ دور و پڑیں پڑھیں گے پھر آپ سلام پھیریں گے تو یہ ترقہ سجدہ سہ کرنے کا اب آگے شاذ فرماتے ہیں آج اسی سجدہ شاہ سے متعلق آپ فرماتے ہیں اگر آپ کے نماز میں کوئی خلل ہو گیا سجدہ سعو کرنا پڑا تو ٹھیک ہے سجدہ سہ کر لیں لیکن جو ہے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا بہتر ہے فرما رہے سر ایسا کر کے اس نماز کو اسی کو درست کر کے رکھنا بھی صحیح ہے اور کسی کو فرصت نہیں تو سر ایسا ہو اور یہی نماز اس کے لیے کافی ہو جائے گا لیکن سید فرماتے ہیں بہتر صورت یہ ہے آپ نماز کو اچھے نہ پڑھیں اور جو نماز آپ نے پڑھ لی ہے اس کو جو, جو اور پھر وہ خراب ہوا ہے بول چوک کی وجہ سے ہاں جی اپ ڈاؤن ہوا گیا اس نماز کا آپ ناوافل راتی بعد میں ہمیشہ پڑھ جانے والے تو ہمیشہ شامل کریں یا جو ہے اس کو آپ جو ہے عام نوافل میں چونکہ وہ صالصلاً نفل رقطن قرب اللہ اب ہزاروں نقد بھی پڑھ سکتے ہیں تو عام نوافل میں شامل کریں اور پھر فرض کو اثر نہ پڑ اب اس دفعہ پوری توجہ سے اثر نہ پڑے جاسر یہ فرمائے یہ بہتر صورت ہے وہ احسن ہوئی یعنی کیا ہے بہترین صورت یہ ہے کہ انخت اگر مختل ہو جائے یعنی کیا نماز میں بگاڑ پیدا ہو جائے سلاط الواجب آپ کے واجب نماز میں ہاں جی, کوئی خلل بھی خلللم کوئی کوئی اس کے اندر خلل پیدا ہو جائے اس میں اوپر نیچے ہو جائے کوئی خرابی پیش آ جائے تو سرزۂ شکر کے ذریعے سے اس کو جبران کر کے اسی کو رکھ دیں تو بھی صحیح ہے سے فرماتے ہیں, بہتر وہ صورت یہ ہے اگر آپ کی واجب نماز میں کوئی نہ کوئی کو خلل پیدا ہو جائے تو کیا بہتر ہے ان تو یہ کہ اس کو اعادہ کریں صحیح بالکل صحیح کر کے پوری توجہ سے اس طرح اور جو پہلے پڑھ رہی وہ کیا کریں گے ویوہا سے بصلاۃمختلتا اور حساب کریں شامل کریں وہ نماز جو کہ مختل ہوئی ہے اس میں کچھ خلل واقع ہوئی ہے اس کو بے نوافل راتی باتی ہمیشہ پڑھی جانے والی نوافلات میں جیسے زور کی نماز میں خلل نہیں تو زور کے جو آٹھ رقص سنتیں ہیں ان میں شامل کریں تو سمجھو ہم نے چار رقص سنت پڑھ لیا اس طرح عصر میں ہو تو ہاں عصر میں البتہ دوبارہ سنت تو نہیں سنت تو پہلے پڑھنا ہے تو پہلے پڑھنے لیں نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا تو, تو پھر جو ہے اگر نہیں پڑھا تو وہ سنت میں شامل ہو جائے گا اس میں شامل کرو پھر فرض دوبارہ پڑھا اگر پڑھ لے تو نواخلات میں شامل کریں اس طرح تو نواحل راتبہ میں شامل کریں وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے عام نوافل میں آپ شامل کریں اور اپنے فرض کو دوبارہ پڑھیں وہ افضل کا آسن بہترین صورتِ کہا کیونکہ وہ شاذ فرما دیں کیونکہ لانا اکثر کیونکہ اس اکثر نماز گزار لو جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں یا تشب بسونو نوافل کہتے ہیں وہ تو پابندی کے ساتھ استقامت کے ساتھ نوافل پڑھتے رہتے ہیں اکثر نماز گزار لو تو وہ لوگ جو پابندی سے نوافلات پڑھتے رہتے ہیں کونجہ رگت کم از کم پورا کرتے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے فلا کل فتح علیم ان پر کوئی مشقت نہیں ہے بے عادت صلاح ان ایک نماز کو دوبارہ پڑھنے سے اکثر ہو کی زیادہ زیادہ اس کے رکعت کی تعداد ارب و رکعت ان چار رکعت ہیں ہاں جی کیونکہ کوئی بھی فرض واجب نماز کو آپ دوبارہ پڑھیں گے تو کتنے رکعت دوبارہ پڑھنے پڑے گا چار رکعت ہی تو دوبارہ پڑھنے پڑے گا ہاں زیادہ زیادہ چار رکعت دوبارہ معرب ہے تو تین رکعت ہے تو دو تو دو ایک دو رگتِ نماز تین یا چار نماز کو دوبارہ پڑھنے میں کوئی قیامت برپا تو نہیں ہوگا شہست یہ فرمایں لہٰذا جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے بند مومن کے جو نمازوں کا پابن ہے لہذا نماز کو فرض نماز کو دوبارہ صحیح کر کے اثر نہ پڑے اور پہلے جو پڑھ رہے ہیں اس کے نوافلات میں شامل کریں سنت راوتب میں شامل کریں تو یہ بہتر صورت فرما رہے ہیں پھر شہست فرماتے ہیں لیکن پیغام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دو اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا نہیں معاملات وہاں لوگ تازہ تازہ مسلمان ہو گئے اس کی نمازوں میں ایسے مشکلات پیدا ہوتے تھے اس کو بار بار نماز کو تقرار کا حکم دے دیں ریپیٹ کا حکم دے دیں تو ان کو باری ہو جاتے تھے تو اسلام سے بگنے کا خطرہ ہوتا تھا دین چھوڑنے کا خطرہ ان کے لیے آپ آسانی کرتے تھے ان کو حکم جتنا ہو سا کہ آسان صورت میں پیش کرتے تھے اس لیے ان کے لیے یہ سر کا حکم فرمایا تو وہ پھر بید بیدا اسلام اور صدر اسلام میں لے سکت حالات ایسا نہیں تھا لوگوں کو نماز پڑھنے پہ ابھی عادت نہیں ہوا تھا پکا عادت نہیں ہوا تھا ہاں جی بہت کم لوگ تھے ہے جو عبادتوں میں مضبوط تو ان کا اچھا سلسلہ تھا تو اس لیے جو ہے فر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ناسم آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے مواسات نرمی سے پیش آتے تھے لَ اللہ فرض المین کا تاکہ لوگ بکھر نہ جائیں مین ہولی آپ کے اطراف سے <تصفح> چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو جیتنا ہو سکے ان سے نرمی سے پیش آ جائیں حکم میں آسانی دکھائیں تاکہ لوگ ان اسلام پر عمل کرنے کا اپنے لیے آسان سمجھیں اور اسلام سے دور نہ مانگیں جنا آپ کے یہ تعلیمات ہیں آپ نے بار بار فرماتے تھے الاسلام دین السہلۃسمہ اسلام ایک آسان عمل کرنے والا دین ہے اس لیے آپ دیکھو نماز کے اندر حسن کتنی نماز معاف نہیں کیا لیکن تخفیف بہت کیا صحیح سالم آدمی ہیں کھڑا ہو کے پڑھو پر عقلات پورا پڑو ہاں جب عقالات نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کہا پھر کھڑا رہو ہاں جی ایک شورا پڑھو کچھ عائد پڑھو تو کتنی تاخیف کیا نماز میں کھڑا ہو کے پڑھو نہیں بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ کے پڑھو نہیں بیٹھ سکتے ہیں لیٹ کے پڑھو سر سے اشارہ کرو نہیں کہہ سکو آنکھ سے اشارہ کرو وہ بھی نہیں کر سکتا ہے، بولا تو دل میں اشارہ کرو تو اس طرح تاخیف کیا یہ سب یہی ہے کہ لوگوں کو اسلام پر عمل کرنا مشکل نہ ہو آسانی سے اسلام پر عمل کر سکے ہاں جی سمان لاہ فرض ہوں تاکہ لوگ بکھر نہ جائیں آپ کے سے اب فرماتے ہیں لیکن وہ اب ما فضمان نہظا لیکن ہماری اس دور میں اب شاہ تو آٹھ سے جری کا ہے آٹھ سو نو سو کے بیس کا ہے شاہ فرماد قوت اسلام لوگوں کا اب اسلام قوی ہو چکا ہے ہاں جی مسلمان لہذا یہ تعجب لوگ تعجب کرتے ہیں من ترقی مدرات سلاط بالرقات صاحبیت ترقی کی پی ون لگا لنم اتبا گنچ کبڑی لنم اتنا لنم مت ہو جائے گی تفریح کو شاگرن لباس میں پنجل شرگت والے کپڑوں چدنا کورمے چدنا چینی چیز مت تو فرماتے ہیں ترکیب پہ ون کاریکا نگاتبہ مدرا یہاں شرس نے کنارے سے استعمال کیا ٹھیک ہے جی مدرا کو بولتے ہیں چادل آبا کمی کے بارے میں ویسے یہاں آبا کے بارے میں صلاح دیا رخا تو ویسے رخ کی جمع ہے تو وہی ٹکڑے کہیں ٹکڑے صاحبیہ سا ہو کے سرس فرماتے ہیں تو اس کا تجمہ یہ بن جائے گا ابھی لوگ جو اسلام قوی ہو گیا لہٰذا تعجب کرتے ہیں من ترقی مدراتِ صلاحاتیں ابائے نماز کو پیونکاری کرنے سے بالرقاط صحافیہ سہ سا ہو کے ٹکڑوں کے ذریعے سے ابائے نماز پر ہو کے ٹکڑوں کے ذریعے سے بالرقاط صحافیہ کے ذریعے سے ترقی پیونکاری کرنے پہ یہ نہ تعجب کرتے ہیں لہٰذا جو ہے ہمیں ہمیں ہم نماز کو اثر نو پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس لیے وہ کثرت الاصناف ہے کثرت سے بار بار پڑھنا نماز جو خراب ہوا ہے اس کو اصل یہ زیادہ آسان ہے من حاضر ہی الحلی اصٰو کی ہاں جی مختلف ہیلوں سے کو نماز خراب ہوا اس طرح اس میں اسی کو یوں توں کر کے درست کر کے رہنا سرج سو وارہ کر کے سر سے فرما دیں اس سے تو بہتر صورت یہ ہے کہ آپ نماز کو عصر نو پڑھیں عصر نو دوبارہ پڑیں یہ زیادہ بہتر صورت ہے لیکن اگر کسی نے اسی طرح سو کو ہاں جی سو کرا کے نماز کو اسی طرح درست کیا تو وہ نماز بھی صحیح ہے باطل نہیں ہے اب سہ سیدا فرماتے ہیں باقی بات جو ہیں اس کے بعد جو ہے شہز فرماتے ہیں وکانہ وڑا سزا ہاں ہا جی یہ جو سرداؤ تو آپ نے پڑھ لیا دو سرزہ اس کے علاوہ سرد ساؤ کے علاوہ جو ہے کے دو سجدوں کے علاوہ وکان ہے وراء علاوہ سزتہ کے دو سازوں کے علاوہ سزتہ دو سرزے اور بھی ہیں ہاں جی کے علاوہ دو سہزہ اور بھی ہیں ایک سجدہ تو تلاوت, تلاوت کی سجدہ ہے قرآن پاک جاوا تلاوت کریں قرآن تعلق چودہ جگہوں پر سجدہ ہے وہ سہزے ہیں اس کو ان میں کب واجب ہے کب سنت ہے وہ بتا رہے ہیں وہ سجدہ تو شکر الشکر دوسرا سجدہ یہ شکر ہے ایک سجدہ تلاوت ہے اور ایک سجدہ یہ شکر ہے تو شرجۂ تلاوت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں ام سجت الطلاوت جو ہے وہ سجت الواحد سجدہ ہے ہاں آیت الطلاوت آیت وہ آئے جس پر سجدہ ہو ہاں جے سرز کے آیت ہو اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرنا ہے جیسے ہاں جے عجد تلاوت القرآن و سنت ہے تو لین الطبربۃ اللہ و عاجیب ہے تو لجو بھی ہے قربۃ پڑھ کر جو ہے اللہ ابار پڑھ کے سرجے میں چلا جانا ہے سزے میں جانا ہے اور پھر سزے میں جو بھی تصویر تمنی اپنے ماحولات کی دعائیں کر کے پھر سر اٹھانا ہے اللہ پڑھتے ہوئے سر اٹھا کر سلام پھیرنا ہے تشدد سلام پھیرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسلام علیہ علیہ واد تو وہ لاور سرجۂ کے لیے جس میں کیا وہ لا اس میں نیت ہے وہ اللہ پڑھنا ہے تو نیت میں نے آپ کو بتایا دے کیا ہے کے الگ اللہ ابر پڑھنا ہے ورف اور ہاتھوں کو بھی اٹھانا ہے ماحول تقبیر کے ساتھ ساتھ ہاں جی علامہ تغرتوں کو بھی قانون کا لوتا اٹھانا ہے پھر وہ تصویح ہو اور سادے میں جا کے تصویر بھی بڑھے کی تصویر <تصح> <تصح> یہ سبحان اور رب الاعلیٰ بھی اس میں آتا ہے سبون قدوس ربنا رب الرب الملاکت برغ بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی تصبیح ہے وہ دعا اس کے علاوہ دوسرے جو ہے ماخلات کی کوئی بھی دعا جیسے اللہ سجد القاعط ابرق کا علامیہ نے جو ہے سر تسلیم ہم اور کہ تیرے سازہ کیا ان اور بھی بہتر بنا ظلمنا بھی وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی مغلت کی آپ دعا پڑھیں جس میں قضو و پر دلالت کرنے والی اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس میں ہم نے اللہ کے سجے کے حکم کی تعمل کرنا ہے ہاں جی تو پھر فرماتے ہیں جو ہے دعا پڑھیں سدے میں کیونکہ ایک سجدہ کرنے و تقبیر پھر اللہ اکبر پڑھیں اندر اللہ پھر سر اٹھاتے مینا سجے سے سلام پھر آخر میں سلام پھیرے ہاں جی سلام پھیرے اور یہ سادہ علباد قرآن پاک میں وہ یہ واجب تت سرجا کے رابطہ واجب ہے پھر سیاغل عمر بشد قرآن میں جہاں جہاں وس آیا یعنی سجدہ کرنے کا حکم ہے سیاغل عمر یعنی جہاں امر یعنی امر ہوا اللہ کی طرف سے سجدہ کرنے کا وہاں سے لفظ وس ہے سجدہ کرو بولا ہے ان جگہوں پر دونوں رکواں ورک وہ ساتھ نہیں ہے چونکہ وس جدو ورک وہ جہاں بیا مراد نماز ہے اس قرآن کی سجزہ مراد نہیں بعض پر ہے وہاں صرف وشد جدو آیا صرف شہزہ کرو آیا وہ جگہ فرماتے ہیں وہاں پر سائزہ کرنا کما فی سورہ حامیم سجا جیسا حامیم سجا میں ہاں جیسے قرآن پاکی و پھر النجم میں وہاں سہزہ واجب ہے اور صورت العلق میں ان تین صورتوں میں جو آخری بارے میں وش جدو کا لحوظ ہے یہاں سائزہ کرنا ہم پر واجب ہے تو یہاں پر واجب نیتیں کریں گے اس جد و شہزاد القرآن لے وہ نیت کر کے پڑھیں گے یہ سائزہ کریں گے اور یہ تو فرماتے ہیں یہ تین جگہ اس کے علاوہ او بھی مان او ما بھی مان الامر یہ تو لفظ وش جدو ہے عربی زبان میں یہ امر کے لیے استعمال ہوتی ہے حکم کے لیے یہ لفظ ہو یا لفظ امر کے لفظ نہیں ہے لیکن اس سے حکم سمجھ میں آتی ہے ہاں جو عربی زبان پر ادب پر خیال رکھتے ہیں انہیں معلوم ہو انہیں اس بات سے امر سمجھ میں آ جاتی ہے فیل تو حال کا پھیل ہے یا مستقبل کا پھیل ہے لیکن اسے عمر سمجھ میں آ جاتی ہے حکم جیسے کباب سورۂ الفلامیم سجا سجدہ یعنی اس کو سر اس سورہ کا نام سر سجدہ ہے علیہم چونکہ شروع کے جو آئے تھے وہ علیہم حروف مکات شروع ہو جاتی ہے اس لیے سورہ کو سرحلامی سجدہ کا ہے اس لیے واجب سجدوں کے جو فری سے شاست نے ہمارے دعوت میں امریکہ کبیر نے ہمیں شعر میں دیا ہے ہاں جی یعنی سجدہ کر دن تلاوت چار جا واجب فطاحت نجم نظم و حامیم الام الق تو وہاں علف لام سے مراد یہی علف لامیم سجدہ سجا ہے یہی سورہ ہے تو یہ کل چار سورے ہیں جو قرآن پاک میں ہیں جو ان میں سجدہ واجب ہے اس میں واجب کے نیا سے کریں اور مصحبۃ السا کا نماصاف ہے پھر سے سہل اخبار میں نے ساتھ قرآن کی وہ جگہ جہاں سجدہ کرنے والوں کی خبر دی ہے مومن کے سفات میں زنا یہ ہمارے آتے ہیں سن کر سجا کرتے ہیں ہاں اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں کہ کے خبر دیا ہے وہاں پر یہ کہاں پر ایک محافی سرح آراف میں ہے وہ شرح رات میں ہے وہ صورتِ نحل میں ہے وہ شرح بنی اسرائیل میں ہے ہاں جی وہ سرحِ مریم سرح مریم میں ہے وہ فی موزعین اور دو جگہوں پر منصورۃۃ الحج سرحج میں دو جگہوں پر ہے سرح فرقان میں ہے وہ الفرقان و صورتِ النمل میں ہے وہ سرحِ سواعت میں ہے ہاں یہ جی, وہ سرائے ان شقاق میں ہیں ان تمام صورتوں میں جو ہے باقی بارہ جگہوں پر سنت ہے ساری دس جگہوں پر اور چار جگہوں پر واجب ہے اور سزۂ طلبات کی ترقہ آپ کو بتا دیا امید ہے ان سب کو جان کر عمل کریں گے انشاءاللہ